وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول انکن تم تو منہ خیر و احسن تأویل. پچھلے درس میں ہم نے قواعد اسلام اس کورس کا دوسرا حصہ شروع کیا تھا پہلا حصہ عقیدے سے متعلق تھا اور اس کا امتحان بھی ہو چکا ہے اور 36 اسٹوڈنٹس اس میں شریک تھے اور امید ہے کہ سب پاس ہوں گے ان شاء بہت اچھی علامت ہے کہ تیس سے زائد لوگ اس میں شریک ہوئے اور امید ہے کہ اگلے امتحان میں اس سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے اس لیے کہ کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ معلوم نہیں امتحان کیسا ہوگا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شریک تھے ان کو احساس ہوا ہوگا کہ اتنا مشکل پرچہ نہیں ہے اب ہم اس دوسرے حصے میں یہ اس کا دوسرا درس ہمارا ہے کتاب و سنت کی اتباع فضیلت اور اہمیت اس میں ہم نے پچھلے درس میں کچھ نکات دیکھے تھے نمبر ایک آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا فعما عطی قمنی ہدن فنتبیہ ہدایہ فلاح و فن علوم ولازنون جس کے پاس میری ہدایت آئے گی اور تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے کرے بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے انسان کے لیے رہبری کا انتظام کیا ہے دوسرے اس رہبری کی پیروی اگر آدمی کرتا ہے اللہ کے گائیڈنس کو فالو کرتا ہے تو آخرت کی زندگی میں خوف اور غم سے اس کو نجات مل جائے گی سمپل فارمولا کسی غیر مسلم کو آپ بات کر رہے ہیں آپ یہ آیت پڑھ کے اس کو سمجھاؤ کتنی اچھی آیت ہر آدمی کیا چاہتا ہے ایک ایسی زندگی جس میں خوف نہ ہو ٹینشن غم کیا ہوتا کیا نہیں ڈر آگے کیا ہوتا ہے اور ایسی زندگی جس میں غم نہیں تو خوف اور غم سے پاک زندگی اگر کسی انسان کو چاہیے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے اللہ کے گائیڈنس کو ایکسپٹ کر لینا فالو کرنا ہے جو اللہ نے بولا وہ کرنا بس ایک ایسی زندگی ملنے والی جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا تو یہ پہلی بات ہے تو کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے اللہ کی ہدایت کے تسلیم کرنے میں ہے نمبر دو ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری کی اتباع کرے ایسا نہیں کہ آپشن ہے چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو ایسا نہیں ہے جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ دین چھوڑ کے کچھ اور بھی کرے نہیں آپشن اس کو کرنا ہی پڑے گا اس کو تو اس میں ہم نے کچھ آیتیں دیکھی تھی نمبر تین اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی آپ نے اپنے قول سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کے احکام کو واضح کیا تو جہاں قرآن اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی سنت یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے دین لیں اتنا ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں اب ہم آگے بڑھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا یا الذین منو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإن تنازعتم فی فردوه ورسول اِن كنتم تؤمنون باللہ الْآخِرِ فی خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہاں پر اللہ تعالی نے اب دوسرا احسام شروع کر رہے ہیں کیا فصل ہے اللہ اور اس کے فیصلے کو قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنا یعنی جو ہم کو دیا گیا اس کو ماننا پڑے گا اس میں پانچ پوائنٹ ہیں. میں ترتیب اس کی الگ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو پوائنٹ نمبر دو کو میں پوائنٹ نمبر ایک دا ہوں آپ ترتیب یاد رکھی تاکہ سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو نمبر ایک اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا الرسول وما آچا کمر رسول فو نہ کیا مطلب پوائنٹ نمبر دو کیا ہے ہر وہ چیز لینا جو نبی لے کر آئے یعنی دین کے سلسلے میں اللہ تعالی نے جو کچھ دین دیا پیج نمبر 42 پر فورٹی پر پوائنٹ نمبر دو مل گیا اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین دیا اب آدمی ایسے کر سکتا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا میں لیتا ہوں یہ اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں لیتا کر سکتا ہے اللہ نے جو اپنا دین دیا وہ ڈائریکٹ ہم کو دیا کس کے پاس دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہم کو بتائی عقیدے کی عبادات کی معاملات کی اخلاق کی معاشرتی آہد کی پچھلی قوموں کے واقعات غیب کی خبریں قیامت کے بارے میں بہت کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت کچھ دیا اب اس میں سے کیا ہم کو اختیار ہے ہم کچھ لیں کچھ نہیں لیں دلیل کیا ہے نہیں اس اختیار ہے اس کی یہی ہے یہی دلیل ہے کہ ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا و ماں ماں جو کچھ آتا کم آتا دینا کم تم کو جو کچھ دے تم کو کون الرسول یہ رسول علی فلام جو آ رہے ہیں یہاں پر کس لیے ہے یہ رسول یہ رسول جو کچھ تم کو دیں ف تو اسے لے لو فدو ہوں تو لے لو تم سب اس کو کس کو جو رسول تم کو دے تو جو کچھ رسول نے دیا ہو کیا کرنا پڑے گا لینا پڑے گا کبھی رسول دین کے بارے میں کوئی بات ہم کو بتائیں گے اس کو لینا پڑے گا ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں کبھی رسول کسی کو مال دیں گے کچھ لوگ کیا بولتے نہیں یہ آیت مال دینے کے بارے میں قرآن میں تو نہیں مال دینے کے بارے میں میں کہا گیا جو کچھ دیں وہ لے لو تو چاہے رسول مال دے مال لینا پڑے گا حکم دے اس کو ماننا پڑے گا کوئی خبر دیں اس کو بھی لینا پڑے گا تو چاہے دنیا کی کوئی چیز دیں یا دین کی کوئی خبر دیں یا کوئی حکم دیں سب کو کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا ایکسپٹ کرنا پڑے گا لینا پڑے گا اس کو اس کا انکار کرنا جائز ہے نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ رسول فخ جو کچھ یہ رسول تم کو دے اسے لے لو اور وماں اور جو کچھ نہا تم کو منع کرے انس کسی چیز سے جس سے بھی یہ رسول تم کو منع کرے فن تو اس سے باز آ جاؤ اس سے رکو یہ دو باتیں قرآن کریم اللہ نے یہاں پر بتائی تو اسے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں شریعت کی ہم کو دیں اس کو کیا کرنا پڑے گا کرنے کے کام کرنے اور کچھ چیزوں سے منع کر دیا تو اب جس سے منع کر دیا کیا کرنا پڑے گا اس سے رکنا پڑے گا تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہ جو کچھ دیں لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اس آیت کا بہت اچھا استدلال کے لیے استعمال آپ کہاں کر سکتے دلات دلات آخر. آخر. بدات میں کہ بدات چالو کرنا چاہیے یعنی کیا وز کریں خود کریں پھر بدات کا اس میں رد کہاں سے آ رہا بدات تو جو کر دیا وہ لے رہے ہیں پر ایڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ ایڈیشنل ہوتی ہے نا بدات تو اس کا رد ہے کیا اس میں اس کا کہاں بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں اتبا میں جو کتاب ہو کتاب و سنت کی یعنی کیسا تو پورا سبق کا نام ہے وہ کیسا بولنے آنا چاہیے اس میں تو نہیں ہو بات ہے اس میں یہ جو رسول دیں وہ لے لو نمبر ایک یاد رکھیے ابھی اس کو منکرین حدیث کے لیے اس کو استعمال کر سکتے نمبر ایک اور کئی جگہ استعمال کر سکتے ایک جو لوگ بولتے ہیں ہم قرآن لیں گے حدیث اس میں کیا ہے قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے وہ بھی قرآن مانتے ہم بھی مانتے ابھی اس میں کیا ہوتا جو بھی رسول دیں اسے رسول نے خالی قرآن دیا حدیث دی نہیں تو پھر قرآن بھی لینا پڑے گا اور تو اس آیت سے معلوم ہے جو رسول دیں اس کو لے لو تو اس میں یہ نہیں کہا جو قرآن رسول دیں اس کو لے لو جو قرآن سے ہٹ کے دیں وہ مت لو ایسا ہے اس میں ہے کہ جو دیں وہ لے لو یعنی الٹیمیٹ یہ جو دے رہے لے لو تو رسول کے اوپر چھوڑ دیا گیا رسول کی ہر چیز لینی پڑے گی تو قرآن بھی اور قرآن کی تفہیم جس کو سنت یا حدیث ہم کہتے ہیں وہ بھی لینا پڑے گا اور دوسرا وما نہا کمان ہو ایسا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ منع ہے اس سے رکو ایسا ہے جس سے منع کر دیں تو اگر کوئی چیز قرآن میں منع نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ منع کی آیت ہے ہی نہیں نہ کرنے کے بارے میں کچھ ہے قرآن میں جس کا ذکر ہی نہیں اگر ایسی کسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ سے منع کریں تو منع ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے نا وہ لیکن سمجھ میں آ رہا ہے یہ یہ بہت ضروری یہ آئے اتنی آپ نے یاد کر لی تو منکن حدیث کے گلے پہ آپ ہر وقت سوار رہو گے اس میں ہے کیا قرآن میں وہ کیسا کرتے ہیں قرآن میں بتا ہوں قرآن کے باہر کرنی چاہیے حدیث ہم کو دلیل نہیں چاہیے حدیث کی آپ یاد پکڑ لیں جو کچھ رسول دیں وہ لگا نہیں یہ مال بانٹنے کے بارے میں اس میں کی طرح مال جو کچھ خالی مال ہے مال کسی میں بھی تو ہے اس میں جو مال دیں ایسا ہے جو مال دیں ایسا ہے جو کچھ تو جب اللہ نے سب کے بارے میں بیان کیا سب کے بارے میں ہم مانے تیرا ایکسپلینیشن ہم نہیں مانتے تو نبی کا نہیں مانتا ہم تیرا مانیں گے سمجھ آ رہی بات منکر حدیث کو ہم کہیں گے تو تیرا ایکسپلینیشن ہم کو قرآن کی آیت کا ماننے بول رہا ہے اور ہم تیرے کو نبی کا تیرے تو وہ نہیں مانتا نبی پڑا کہ تو بڑا تیرا کیوں لیں گے ہم قرآن کی آیت کے الفاظ لیں گے جو کچھ رسول دیں اس کو لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ تو کوئی حکم اگر قرآن میں نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو لینا پڑے گا مثال کوئی ہے ایسی مردار کا گوشت قرآن میں منع ہے اور اس میں سے استثناء مچھلی مری ہوئی کھا سکتے کہ نہیں کہ اس کو ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر مچھلی کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ایسے کئی احکام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں جو قرآن میں نہیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادا توا بتا فاما تو وضو کرے تو کلی کر لیا کر تو کلی کرنا چاہیے کہ نہیں وضو میں نبی نے حکم دیا ہم کو کرنا پڑے گا لازم ہے کلی کرنا لازم ہے لیکن قرآن میں ہے کلی کرو نہیں ایسے کئی احکام ہیں چاہے نماز ہو وضو ہو طہارت ہو اور اور بھی کئی چیزیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لیکن وہ قرآن میں نہیں تو ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں منع نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو ایسی مثال ہے کوئی سونا سونا منع ہے ایک ورڈ میں جاب ایک دم کیا آپ تو جو سمجھنا سمجھ لو ہم نے بول دیا ختم کیا گولڈ یہ بھی ایک ورڈ سونا کیا سونا خریدنا حرام ہے قرآن میں مردوں کے لیے خریدنا حرام ہے استعمال کرنا حرام ہے سوچ کے بولو استعمال نہیں کر سکتے سونا پہننا آرام ہے مردوں کے لیے سونے کا زیور ایک دم لیگل لینگویج یوز کرنا چاہیے آپ کوئی آپ بول دیں کسی کو ٹھیک ہے سونا حرام ہے نا تمہارے پاس سونا گھر میں رکھنا نہیں حرام ہے ایک آدمی سونے کی زیور پہن سکتا ہے نہیں پہن سکتا عورت پہن سکتی ہے یہ تفریح قرآن میں ہے نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے کیا کر دیا حرام کر دیا کب تک کے لیے انیس سو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس ایپ سے آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں دوسری بات یہ کہ زندگی کے تمام معاملات میں ایک آدمی کو حکم دیا گیا ہے جو رسول دے اس کو لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ یعنی اللہ نے مسلمان کو کس کے تابے کر دیا تو کوئی آدمی تفریح نہیں کر سکتا ہے یہ نہیں بول سکتا ہم قرآن لیں گے حدیث نہیں لیتے اس کو ہر بات جو اللہ اس کے رسول سے ملتی ہے رسول اللہ صلی ملتی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اگر کوئی بات ہے ہمارے پیر صاحب کوئی مولوی صاحب اگر بول رہے ہیں جو رسول سے ٹکراتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا رسول کے خلاف ہے تو چھوڑنا پڑے گا تو یہ آیت ہم کو ملتی ہے نمبر دو پیج نمبر اکتالیس اگر کسی چیز میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے کوئی بول رہا یہ صحیح کوئی بول رہا وہ صحیح اب ایسی صورت میں خصوصا آج مسلمانوں میں کئی گروہ ہیں اور ذاتی زندگی میں بھی کئی اختلافات ہوتے ہیں دینی اختلافات ہوتے ہیں, دنی اختلافات ہوتے ہیں دنیوی اختلافات ہوتے ہیں جائیداد کے جھگڑے ہیں حقوق کا جھگڑا ہے بیوی شوہر ماں باپ اور دوست پڑوسی رشتے دار ان میں اختلافات ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اختلافات کے بارے میں اور جو کہ واجبی چیزیں انسانوں میں اختلافات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہوں گے تو ایسی صورت میں اسلام کا سورس آف نالج یا حل کا ذریعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایوہ لوین آ منو تو اس میں خطاب کن سے ہے یہاں پر خاص طور سے بتا گیا ایمان والو تو یعنی ایمان ہے تمہارے پاس یہ کرنا پڑے گا یا یوہ لوین آ منو نمبر ایک اللہ و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ان کم تؤمنون تینا بلا ہی ولیو مل سہی ایمان والو فرما برداری کرو ات آ گئے یہاں پہ اللہ اور فرما برداری کرو رسول اور اول الامر کی بھی جو تم میں سے منکم تم میں سے یہاں ایک عجیب بات ہے کہ یہاں پر نمبر ایک اللہ کی مانو نمبر دو اللہ کے رسول کی اور نمبر تین کس کی اول الامر امر یعنی ماں ملا حکم اختیار تو اختیار والے حکم دینے کی جیسے مسلمانوں کا گورنر ہے خلیفہ ہے یا بڑا قاضی ہے بڑا مفتی ہے عالم ہے یہ سب کیا ہیں اول المر ہے جن کے پاس لوگ فیصلے کے لیے جاتے ہیں جو لوگوں کو بولتے ہیں ایسا کرو ایسا مت کرو تو مسلمانوں میں اتھارٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں دو دو قسم کے ہوتے ہیں ایک علماء اور دوسرے حکام حاکم حاکم جن کو بولتے ہیں عمرا جن کو بولتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں ان کی مانو تو کتنے ہوئے ٹوٹل ف ان تنازع تم فی شئی فن تو پھر اگر تنازع تم میں تنازع ہو جائے تنازع نازع کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کرنا تم میں ہو جائے تمہیں آپس میں کیا ہو جائے اختلاف ہو جائے فی کسی چیز میں کسی ایک چیز میں بھی کسی بھی چیز میں فی شئی فا ردو ہو فا ردو تو پلٹا رد پلٹانا فہو رد پلٹا دینا یعنی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالی حدیث میں ہے نا من عمل عملا عامل امرنا فہ رد अरद کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا جیسے رد السلام کہتے ہیں کوئی آپ کو سلام کرے گا تو آپ کیا کرو گے سلام کا جواب دیتے تو عربی میں اس کو رد السلام کہتے ہیں سلام پلٹانا لوٹانا تو تم اس معاملے کو پلٹا دو لوٹا دو کدھر رسول اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کپ ان اگر کن تم ایمان لاتے بلا ہی اللہ پر آخر اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ نہیں رکھتے جو کرنا ہے کرو یہ اس انداز میں ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے اللہ سے ڈرتا رہے گا تو ایسا مت کر یا اگر تو اللہ سے واقعی ڈرتا ہے تو ایسا کر تو یہاں پر اللہ اور آخرت پر ایمان یا لا کر کہا جا رہا ہے دیکھ اگر اللہ اور اس کے رسول اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے آپس کے جھگڑے کو فیصلے کے کہاں لوٹانا پڑے گا اس آیت سے کون لوگ دلیل لیتے ہیں جو لوگ بولتے ایک ایمام کے پیچھے چلنا ضروری ہے بولتے دیکھو تم بولتے نا اللہ رسول اللہ رسول یہ تیسرا کون ہے بولتے کہ نہیں یہ تیسرے کا کیا کریں گے تو اول الامر کی بھی تو ماننا ہے نا تو ہم علماء کی مانتے کیا غلط کر رہے ہیں تو قرآن میں دلیل ہے اس قرآن میں دلیل ہے کہ اول المر کی بات ماننا چاہیے کہ تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہم لوگ مانتے کہ نہیں مانتے ہم میں سے کوئی آدمی آج تک بولا کہ آلموں کی نہیں ماننا چاہیے لیکن زبردستی کی تو متیں بہت ساری ہوتی ہیں غلط فہمیاں لوگوں کی ہوتی ہیں ہم کبھی نہیں بولتے علماء کی نہیں مانتے لیکن اس آیت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا بھی ضروری ہے واقعی آیت میں کیا بات ہے اب پوائنٹ نمبر ایک اب یاد رکھو آپ اس کو میں پوائنٹ نمبر ایک اس میں اتیو کا لفظ دکھ رہا ہے آپ لوگ جس کو پڑھنا آتا ہے سمجھتا ہے اس کا لفظ کتنی بار آیا اور ذکر کس کے حکم کی ماننے کا کیا گیا ایسا کیوں تین کا حکم ماننا ہے اور فرما برداری کرو کا لفظ کتنی مرتبہ ہے ایسا کیوں ایسا اس وجہ سے کہ اچھا کس کے کس کے ساتھ اتیو کا لفظ آ رہا ہے اور کس کے ساتھ غائب ہو گیا تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے ان کے لیے اطی اللہ اور رسول ان کو اگر کہا جاتا تو کیا جملہ غلط ہوتا بات صحیح ہے ماننا تینوں کی ہے نا لیکن اللہ کا جو کلام ہے اللہ کے کلام میں عجیب بلاغت ہوتی ہے جس میں بات میں بہت سارے اصول سامنے آتے ہیں یہاں پر اللہ نے اللہ کے ساتھ اتی کا لفظ رکھا اس کو دہرایا رسول کے ساتھ میں، صحیح ہے لیکن چھوڑ دیا کدھر اس کی بہت بڑی وجہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے دیکھے اس میں کیا بات ہم نے سیکھی تھی اس میں کیا بات سیکھی تھی اللہ کے رسول کا حکم چاہے قرآن میں وہ بات موجود نہ ہو وہ بھی ماننا تو قرآن کا حکم ماننا یعنی اللہ کا حکم ماننا بھی لازم ہے اور رسول کا ماننا بھی رسول کو نہیں بولتے آپ کی بات قرآن میں نہیں ہم نہیں مانتے بول سکتے ہیں یا رسول کو بول سکتے ہیں آپ کی دلیل بتاؤ بول سکتے ہیں تو اللہ کی بات خود دلیل ہے اور ماننا ضروری ہے رسول کی بات خود دلیل ہے رسول کی بات بھی ماننا لازم ہے لیکن بادشاہ کی بات دلیل ہے خود کوئی حاکم کوئی عالم میں بول رہا نا ایسا کر سکتے ہیں نہیں بس. تو ہر عالم اگر ایسا بولنے لگے دو عالم آ سامنے ابھی اب ایک عالم بول رہا ہے پاک میں بول رہا دوسرا عالم بول رہا میں بول رہا ہوں اب یہ بھی کیا ہے قول میں سے عالم ہے اور وہ بھی عالم ہے تو کس کی مانیں گے تو یہ خود دلیل ہوتے تو بات اور ہوتی یہ خود دلیل ہیں نہیں ہے اس لیے اللہ نے پہلے لیول پہ بتا دیا اللہ اب ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح باری بھی کہتے ہیں تیسری جگہ اللہ نے چھوڑ دیا اس لیے کہ کسی بھی اولو الامر کی فرما برداری خود حجت نہیں ہے وہ محتاج ہے دلیل کی. لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کیا ہے خود دلیل ہے بولے تو ماننا پڑتا دلیل پوچھنے کا رہتا نہیں لیکن ان کی بات دلیل کے تابع صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی اب تینوں کے بارے میں ایک سوال اللہ کی بات کے بارے میں بول سکتے صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی قبر ہو جائے گا رسول کے بارے میں اور بادشاہ کے بارے میں عالم کے بارے میں سمجھ میں آیا تو اس کے لیے اتو یہاں پر ذکر نہیں کہ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے تو مانو ہی ایسا ہوتا تو صحیح ہوتی تو ایسا ہوتا لیکن ہمیشہ صحیح ہوتی ہے نہیں اسی لیے اختلاف ان میں ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ایک بات بول رہا ہے دوسرا عالم دوسری بات بول رہا ہے تو آگے کا حصہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے ان تنازتوں پیشے پھر تم نے اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے فیصلے کے لیے اب تین کے پاس جانا پڑے گا کہ دو کے پاس تو تیسرے کو یہاں پہ کیا کر دیا ابھی غیر کر دیا پہلے سے پہلے, پہلے حصے میں آپ اس کو نہیں دیا گیا اس کا مستقل حق نہیں ہے کہ اس کی مانی جائے یہ تو پہنچانے والا ہے اس کا کام شریعت بنانا نہیں ہے شریعت بتانا ہے غلط بولے گا تو نہیں ماننا ہے اس کو دوسرا اگر دو کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ دو عالم کھڑے ہو جائیں اور دونوں الگ الگ بات بولیں تو ایسی صورت میں کس کی بات چلے گی عالم کی بات خود دلیل ہوگی ویسے بھی دلیل نہیں تھی اب تو اور بھی زیادہ ضروری ہوگا کہ فیصلہ کس بنیاد پہ کیا جائے اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ کدھر اللہ اور معلوم ہے کہ اب یہاں پر فیصلے کا حق عالم کو ہے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی روشنی میں جس کی بات صحیح ہوگی وہ صحیح ورنہ وہ بات غلط سمجھ میں آ رہا ہے تو اگر تم نے آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس مسئلے کو پیش کرو کب اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو جائے. اب اگر آدمی واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آخرت میں جواب دینا حساب لے گا یہ ڈر رکھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کہیں اور نہیں جائے گا اور اختلاف تو تیرا کر میں میرا کرتا ایسا نہیں کرے گا بلکہ واقعی بولے گا دیکھو صحیح کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی روشنی میں صحیح کیا ہے دیکھو تو فیصلے کی بنیاد کیا ہے آپسی اختلاف میں کتاب اللہ اور اس کے رسول کی بات اور خود دلیل کے طور پر کس کا حکم ہے عالموں کی ماننا چاہیے کہ نہیں لیکن کس کے تابع ہو کر ہاں تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد عالم کو رکھا ہے کہ پہلے نمبر ایک پہ پبلک یہ آیت دلیل میں پیش کرتی ہے ایسا پیش کرتی گویا کہ اس میں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اتنی آیت ہے کیا ولیم ریم ان کو اتنی حایت ہے اللہ کی مانو رسول کی مانو نمبر تین پہ اس کو رکھا ہے وہ بھی آتیو چھین کے آتیو چھین کے اس کو رکھا ہے وہاں پہ اور اگلے حصے میں وہ بھی چھینا کہ کہا کہ اگر ان میں جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کا, ان کا اپنا اختیار بھی ختم دونوں بھی صحیح بول نہیں سکتے, دیکھ سکتے دیکھنا پڑے گا کون صحیح ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور ڈرا ہے یہاں پہ اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا پلٹاؤ یہ مت بولو ارے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے آج کیا بول رہے ہیں لوگ چاروں الگ ہے لیکن چاروں صحیح ہے چار میں ہانفی میں دو الگ ہے وہ بھی صحیح ہے فک میں چار اور عقیدے میں دو ٹوٹل کتنے ہوئے چھے. عقیدے میں دو کون کون اشعری اور ماتوری بھی یہ دو جماعتیں لوگ بہت سارے لوگ بولتے ہیں عائد پیش کرتے ہیں یوم کلاسم بھی امام ہم کیا ہے دے یوم ندعو کلاسم اناس امامی ہند قیامت کے دن وہ دن یعنی قیامت کے دن ندعو ہم پکاریں گے بلائیں گے کلّا اِنگھ ہر انسان کو لوگوں کو قوموں کو بے امام ان کے امام کے ساتھ تو تو یہ آئے میں امام کے بارے میں مل گئی کتنی اچھی آیت اس میں بنی اسرائیل میں کہ ہم ہر قوم کو لوگوں کو ان کے کس کے ساتھ بلائیں گے تو تمہارا امام نہیں ہے تو تم لوگ کس کے ساتھ آؤ گے ہمارے پاس تو امام ہے لو کہتے ہیں نا ہمارے پاس امام ہے جواب نمبر ایک ہمارے پاس بھی امام ہے لیکن وہ تمہارے امام کا امام ہے کون ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے اماموں کے امام نبیوں کے امام کون ہیں تو ٹھیک ہے جو جس نے جس کو امام بنایا اس کے پیچھے آئے گا ہو تو ہم کو ٹینشن نہیں ہے کہ بغیر امام کے تو نہیں رہیں گے ایک امام ہے نمبر دو اس آیت کے تحت سوال یہ ہے کہ پوچھا جائے آپ عقیدے میں کون ہیں ماتوری بھی اور فقہ میں کیا ہیں حنفی ہیں تو آپ کے عقیدے میں امام کون ہیں ابو منصور ماتوری دی محمد ابن محمد ابن محمود ابن, ابن, ابن, ابن, ابن محمد ابو منصور ماتوری دی تو ابو منصور ماتوریدی آپ کے عقیدے میں حنفی حال آج کون ہے معلوم ہے آپ نہیں معلوم بہت بوتلا بوتلاؤں کہ آج حنفی حضرات جو ہیں عقیدے میں کیا ہے ماتوریدی عقیدے میں ان کے امام کون ہیں ابو منصور ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کچھ کچھ نام یاد رکھنا چاہیے ابو منصور ماتوریدی اور فقہ میں کون ہے امام ابو ہنیف رحمت اللہ علیہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو کون سے امام کے پیچھے آئیں گے عقیدے والے کے یا فقہ والے کے کون سے امام کے پیچھے آئیں گے تو ہمارا عقیدے امام کون ہے اور فک میں قہمے بھی بولو دین کے سارے معاملات میں کون امام ہے ٹینشن نہیں ہو لیکن آپ نے چونکہ کسی دوسرے کے بارے میں کہا کہ نہیں ان کو امام بنانا پڑے گا ان کے پیچھے آئیں گے اب مسئلہ آپ کے لیے آ گیا کہ آپ عقیدے کی لائن جب لگیں گے تو وہاں جائیں گے فک کی لگیں گے تو یہاں آئیں گے تو کیسا کریں گے اور ایک ساتھ دونوں لائن میں ٹھہر سکتے کیا ایسا کیسا تو اس طرح کا غلط جواب آدمی کی کیا ہوتا ہے گلے کا حملہ بن جاتا ہے تو یہ آیت ایکچولی اس بارے میں ہے ہی نہیں امام سے مراد کیا ہے کتاب کہ ہم ہر انسان کو اس کی کتاب یعنی کون سی کتاب آمال ناما اس کے ساتھ بلائیں گے دلیل سوریا سنگھ میں ہے وکل شعی اقس نا امام مبین ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں لکھ رکھا ہے یعنی امام, امام سے مراد کیا ہے کتاب ہے عربی زبان نہیں جاننے کی مصیبت تو عربی میں امام کا لفظ کس کے لیے آتا ہے کتاب کے لیے بھی آتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا اور یہ قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے تو بہرحال اس آیت سے آپ نے کیا کیا باتیں سیکھی نمبر ایک اس آیت میں غور کرنے کی چیزیں کیا ہیں اب اس کو یاد رکھیے میں پوچھوں گا نمبر ایک اس میں کتنوں کا ذکر ہے کس کا رسول اور اول الم سے مراد کون ہیں کون کون ہیں علماء اور حاکم حاکم گورنر خلیفہ جو بھی ہیں پھر اس آیت میں تینوں کی ماننا ضروری ہے نہیں ہے ماننا ہو جب اللہ نے کہا مانو تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے لیکن فرق کیا ہے دونوں کی طاعت اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کیا ہے مستقل ہے یہ لفظ یاد رکھتی ہے کیا ہے مستقل یعنی وہ خود دلیل ہیں ماننا ہی پڑے گا کوشچن کر سکتے ہیں لیکن ان کو کوشچن کر سکتے ہیں کہاں سے بول رہے بتاؤ بول سکتے کہ نہیں غلط ہے تو نہیں مانیں گے صحیح ہے تو مانیں گے یہ بات اللہ سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ غلط رہیں گے تو نہیں مانوں گا بول سکتے ہیں سیدا جاننا اللہ کا بھی غلط حکم دیتا ہے رسول لیکن کسی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے کسی قاضی کا فیصلہ جج کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے کسی بادشاہ کا حکم غلط ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اطیو کا لفظ مستقل آیا نہیں اس کے بعد والا حصے میں کیا بتایا گیا اگر آپس میں کیا ہو اختلاف ہو تو اب فیصلہ کون کرے گا اب یہاں سے اول المر کو ٹوٹلی کیا کر دیا گیا غائب کر دیا گیا کیوں کیونکہ اول المر میں بھی اختلاف ہوتا ہے دو عالموں میں اختلاف ہوتا کہ نہیں ہوتا تو ایسا اگر کوئی آدمی بولتا ہے کہ چاروں اپنی جگہ پر رکھے. چاروں سے اور بعض اوقات آدمی جت پہ آتا ہے تو کیا کیا نہیں بولتا ہے مثلاً ایک آدمی ہے پوچھا کہ فلاں چیز فلاں کے نزدیک جائز ہے فلاں کے نزدیک حرام ہے ایک امام کے نزدیک ایک چیز حرام دوسرے کے نزدیک وہ چیز جائز نہیں ضروری مثلا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا نماز میں قرت کرنا ایک مثال دے رہا ہوں امام ابو حنی فرحمت اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے ناجائز ہے جائز نہیں امام کے پیچھے نماز میں قدرت کر سکتے ہیں نہیں اور امام شافی کے نزدیک لازم کمپلسری اب حرام ہے کہ کمپلسری کتنا ایک دم بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں اماموں میں فروعات میں اختلاف ہے فروعات میں ہے اور افضل غیر افضل کا اختلاف ہے زیادہ ٹینشن والے اختلاف ان میں اس سے زیادہ ٹینشن کیا ہوگا نماز ایک آدمی نماز میں ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نماز میں کیا ہے لازم ہے تو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا تو اب کیا کہیں گے کسی سے پوچھیں گے کہ امام کی بھی فکرت کرنا کیسا ہے اب اس کو سوال کے جواب میں ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے کیا آپ ہنفی کی شاپ ہی ہے بولے ہنفی ہے بولے جائز نہیں آپ کی میں ہوں ہاں آپ کو پڑھنا چاہیے تھوڑی دیر پہلے میں صرف दिया بول دیا تو ناجائز ہو گیا اور दिया بول دیا تو کیا ہو گیا لازمی اچھا میں نہ ہنفی نے شافی ہوں مسلمان ہے کیا کروں کروں کہ نہیں کروں یہ تھوڑا گمبھیر مسئلہ ہے اگر نہ ہنفیوں نے صحافیوں صرف مسلمان ہو تو کیا مطلب ہوتی کہ نہیں نماز کرے کہ نہیں کرے کیا کرے یعنی ایک لیبل سے ایک مسئلہ یا تو حلال ہو جاتا ہے یا تو حرام ہو جاتا ہے یعنی لیبل کتنا پاور فل ہے ایک چیز جو ہے اس کا شریف حکم بدل دیتا ہے ایک لیبل ایسا ہے کیسا ہو سکتا ہے تو عالم بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کا حکم بیان کرے وہ لوگوں سے پوچھ کے ان کے حساب کا مسئلہ بیان کرے صحیح ہے فائن تنازع اختلاف میں کس کے مطابق فیصلہ دینا پڑے گا مطابق مطابق؟ لیبل کے حساب سے نہیں آپ کا لیبل بولا آپ کو بتوا دیتے ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو آج اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں ابھی سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور میں دیکھیے یاد رکھیے اس بات کو ہر دور میں کیا مسلمانوں میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا ہر دور میں ہوگا اختلاف ایسا پوچھے تو پبلک تھوڑا سوچتی کہ کی آپ اسے پکڑ رہے के کی کیا نہیں ہوگا دور ہر دور میں اختلاف ہوگا تو اب ہر دور کے لیے رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اب اشتیاد کا دروازہ کدھر جانا پڑے گا ابھی اماموں کے پاس اماموں نے جو دے دیے بس اتنا ہی اشتیاد کا دروازہ کیا ہو گیا تو ہر دور میں رجوع کدھر کرنا پڑے گا کیوں اس لئے کہ ہر دور میں کیا ہوگا اس سے زیادہ اختلاف ہے کیا کتنی فرقے بڑھتے جا رہے ہیں ہر دن, دن ایک نیا کوئی تو کیا تھا ابھی ایک فون ہے میرے کو اورنگ آباد میں کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں اب وہ دیکھیے کہ ٹوٹل میں اور اضافہ ہو گیا باسکٹ میں ایک اور ایک نیا سڑا ہوا پھل کچھ نہ کچھ نیا ہر دن کوئی نہ کوئی آ کے دعوی کر رہا ہے معلوم نہیں کل کو کوئی کھڑا ہو کے بولے میں علیہ السلام ہوں کوئی بھی بول سکتا ہے تو ایسے کئی لوگ ہیں امت میں اختلافات نئے نئے افکار نئی نئی باتیں روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی لا رہا ہے اور کیا ہو رہا آپس میں اختلاف تو ہر دور میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں رجوع بھی کدھر کرنا پڑے گا اختلاف کی صورت میں رجوع کتاب و سنت کی طرف کرنا پڑے گا یعنی اس کا فیصلہ کس کی روشنی میں مانیں گے کس کی بات صحیح جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق اب اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اگر میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہوتے ہی گناہ گار ہوں گے یا نہیں سمجھ میں آ بات اختلاف ہوگا ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا ہاں تو کبھی جاننے نہیں جاننے کی وجہ سے سمجھنے نہیں سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں کیا ہو سکتا ہے یہ قیامت تک ہوتا رہے گا لیکن اختلاف ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ اختلاف ہونے کے بعد تم کو کیا کرنا پڑے گا اس کے حل کے لیے کیا اللہ نے کہا تم میں اختلاف ہو جائے تو تم کہو ہر ایک برحق ہے اللہ نے کہا کیا کہا اللہ نے اگر واقعی ایمان والے ہیں تو کیا کرو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ فیصلے کے لیے دیکھو کیا صحیح کیا غلط ہے یہ مت بولو چاروں برحق برہک یہ مت بولو تو یہاں پر معلوم ہوا کہ یعنی چاروں برحق برہک میں دیکھیے چار اب اس میں کوئی غلط فہمی نہ پڑے چاروں امام برحق ہے کہ نہیں بر حق کا مطلب کیا ہوتا ہے چار امام حق پر تھے کہ نہیں تھے چاروں سیدھے راستے پہ تھے کیا غلط راستے پہ تھے لیکن کسی مسئلے میں اگر کسی عالم سے مسٹیک ہو جائے تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے اب اس میں کیا ہے اگر کسی حاکم سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو اس کو کتنے ازر ملتے ہیں اور اگر صحیح فتویٰ دے دے تو تو دونوں صورتوں میں اس کو کیا ملتا ہے نیکی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے اضر ملتا ہے تو گمرا ہوتا ہے وہ تو معلوم ہوا کہ ہدایت پر رہنے کے باوجود نیکی لینے کے باوجود مستیک ہو سکتی ہے تو مستیک کو لینا ہے کہ چھوڑنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں لیکن سارے مسئلے برحق ہیں کیا مسئلے میں کوئی صحیح ہے اور کوئی غلط ہے کوئی ثواب ہے کوئی خطا ہے تو ہم کو ثواب لینا ہے اور خطا کو اور کسی کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے اس لیے کہ ان کو ان کا اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا لیکن ان کی وہ خطا ہم دین بنائیں گے خطا کو دین بنایا جائے گا یعنی دین میں خطا بھی رہتی ہے ایسا ہے کیا خطا دین نہیں ہو سکتی سمجھ میں آئے بعض وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو خطا پہ ایک لاجک بہت لگاتی ہے اور امت کیا ہوتی بھولی بھالی امت ہے ذرا تحقیقی بات پیش کیے تو پبلک اتنا ڈیپ نہیں جانا بہت زیادہ علم نہیں اور جب ثابت کرنے پہ آتی تو کہاں کہاں سے سوچ کے جنگل میں سے چارہ چن کے لاتی مارو کیا بولتے ہیں لوگ دیکھو لاجک کہ حدیث میں کیا ہے کہ امام اگر اشتہاد کرتا ہے اور اس کو اشتہاد صحیح نکلتا ہے کتنے ازر ملیں گے تین کے دو دو اور اگر غلطی ہو جائے تو تو دونوں صورتوں میں کیا مل رہا ہے تو ہم اگر غلط بھی رہیں گے تو ایک ادھر ہم کو ملیں گے نا دو تم لو پبلک کیا بولتی ہے ہم تکلید کر رہے ہیں نا ہمارے امام کو ایک ادر ملا کہ نہیں ملا ہم بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں ہم کو بھی کتنے ملیں گے کم سے کم ایک تو ملے گا غلط مت بولو ہم کو تم دو لو ہم کو ایک بس ہوا اس کا کیا جواب ہے کیا آ رہا ٹینشن آپ لوگوں کو یہ بھی سوچت نہیں کبھی تو آجر ان کو مل رہا ہے اس پہ بھی واضح نہیں ہوئی تو ہاں یہ حادیث کس کے بارے میں مستحد کے لیے کیونکہ جو کوشش کر رہا ہے ایک اجر اس کو کا مل رہا ہے اور دو کہہ کے ملے بتائیے دو اجر کہ مل رہے ہیں ایک کوشش کا دوسرا صحیح پہنچنے کا اور اگر غلطی ہو جائے تو کون سا کینسل ہو گیا صحیح پہنچنے کا اجر ملا ادر کون سا ملا تو اس کو کون سا ملنے والا ہے کوشش کیا کہ کوشش بھی نہیں کیا اس کو جو ایک اضر ملا ہے وہ کائ کا ملا ہے اس کی تو یہ کوشش کیا نہیں اور مفت میں مل سکتا ہے اس کو تو اس کے لیے وہ آدھا نہیں ہے کیونکہ اس نے اشتہار کیا ہے نہیں کیا ہے تو دوسری بات یہ کہ امام سے جو خطا ہوئی ہے تو کیا جان بوجھ کے ہوئی ہے <سؤال> نہیں معلوم ہوئی تو ہوئی تو اگر جان بوجھ کے کوئی اگر آدمی خطا کرے تو جانتے. کیونکہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے دیکھیے لئی سا لہ کو جناخم فیما آختہ تم بھی ولاکم ماں کامد قلوب کو لئی سلیہ تم جنا ہو جنا یعنی گنا تم پر کوئی گنا نہیں کس بارے میں فی ماں آختہ تم جس میں تم سے خطا ہو جائے ولا لیکن ما تعمدت تام کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے کرنا ولا ما تعمدت مدد لیکن تمہارے دل جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کے جو کریں اس میں کیا ہے تو ایک آدمی کو معلوم نہیں یہ گناہ ہے آدمی غلطی سے ہو گیا اس سے اور مستیک ہو گئی ججمنٹ میں तो इसमें जान बुझ के उसने गलती की नियत किया था लेकिन जाना उसने कि की ये मिस्टेक है और फिर भी कर रहा है तो ये जान के किया कि नहीं किया तो इसमें गुना होगा एक आदमी मिसाल के तौर पर अत्यात नमाज में भूल गया खड़ा हो गया दूसरे कत में गुना है उसपे उसकी भरपाई क्या है और एक आदमी जान के छोड़ दे अत्यात तो गुनाहार होगा ہوگا گناگر ہوگا کیوں اس لیے کہ پہلی صورت میں اس سے ہوا تھا بھول ہو گئی یاد نہیں رہا اور دوسری صورت میں کیا ہو گیا ایک آدمی ہے چار رکعت پڑھا یا تین پڑھا کنفیوز ہو گیا اور ایسی صورت میں اس نے سوچا کہ شاید تین ہی پڑھا میں نے اور پڑھا کتنا تھا چار تو اس نے اور ایک پڑھا کتنی ہو گئی पांच तो यह आदमी गुनाहार होगा उसकी भरपाई क्या है सत्य ऐसा लेकिन एक आदमी है चार पढ़ा अरे एक और पढ़ी अल्लाह के लिए अल्लाह एक बड़ा दिया कितनी पड़ा तो बड़ा के क्या हो गया तो इसमें क्यों गुनाहगार हुआ उसने भी पांच पढ़ा इसने भी पांच पढ़ा फर्क क्या है हाँ जान के किया तो क्या हो गया समझ में आया फर्क کہ ایک آدمی سے خطا ہو جائے نہیں سمجھ میں آیا اور خطا ہو گئی تو یہ گناگار ہوتا ہے نہیں لیکن جو آدمی جانتے بوجھتے کرے وہ گناگار ہوتا ہے تو اماموں کی جو فتویات سامنے ہیں ان میں معلوم ہو کہ یہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی بات ہے پھر بھی آدمی اس کے پیچھے چلے جائز ہے کیونکہ یہ جان بوجھ کے پیچھے غلطی پر عمل کر رہا ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ, یہ اس آیت سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں ان ساری باتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی دلیل کو وضاحت کے ساتھ سمجھا سکیں تو یہ اگلی مرتبہ میں پوچھوں گا ان شاء اللہ کہ اس آیت میں ہم نے کیا کیا سیکھا تو پوائنٹس لکھ کے یاد رکھیں اس کو اور یہ بہت اہم آیت ہے اور عام طور سے آپ کو سب سے پہلے یہ آیت سے سابقہ پیش آئے گا مسئلہ تقلید میں تو اس کو آپ سمجھیں اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس بارے مزید تفصیل